أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين طهر بيتي للطائفين السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ طَالَمَا مَنْ كَفَرَ فَمُتْعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ عَذِّبْهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ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 جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھے اور رکو اور سجدہ بجا لائیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پر امن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے عطا فرمائی ہے اللہ نے کہا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 کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے بشک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے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 جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علحت کی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کس کس طرح آزمائش کی اور کس طرح وہ آزمائشوں میں پورے اترے اور اس کے بعد پھر ان کا ایک عظیم کارنامہ جو بیت اللہ شریف کی عسکر نو تعمیر کی شکل میں سامنے آیا اس کا اللہ سبارک و تعالیٰ نے بڑے موثر انداز میں ذکر فرمایا ہے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ وہ ادب طلا ابراہیم رب ہُو بکلی یعنی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ صدلام کی ان کے پروردگار نے آزمائش کی تھی کچھ باتوں کے ذریعے اور پھر اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ آتم مہن یعنی حضرت ابراہیم علیہ سدسلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر دکھایا پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اس آزمائش کا مقصد کیا تھا ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ کے پیدا کرنے والے اللہ مبارک بطال ہی تھے اور امتحان کا عام طور پر مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اس کی قابلیت کا علم نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے یا اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ کو پورا علم تھا اللہ تبارک وطالعہ نے ہی ان کو پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا تھا پھر ان کی آزمائش کا مطلب کیا تو اس سوال کا جواب خود اللہ تبارک وطالیہ نے اسی جملے میں یہ دیا ہے کہ آزمائش کرنے والا کون تھا رب بہو ان کا رب ان کا پروردگار اور یہاں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنا براہ راست نام اللہ کا نام لینے کے بجائے رب کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے اشارہ اس طرف فرمایا گیا کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کی تربیت کرے جسے جو کسی کو پالے پوسے اور اس کی تربیت کرے تو یہاں ربو کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ واضح فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ان آزمائشوں سے گزارا گیا وہ در حقیقت ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا ان کو اللہ سبارک و تعالی ایک اعلی مقام تک پہنچانے کے لیے ان کی تربیت فرما رہے تھے اور ان تربیتوں کا ایک حصہ وہ آزمائشیں تھیں جن میں ان کو ڈالا گیا ان کی آزمائشیں ایک بہت طویل تاریخ رکھتی ہیں اور یہاں ان سب کی پوری تفصیل بیان کرنا مشکل ہے اور عام طور سے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عراق میں اور وہاں اس وقت نمرود کی حکومت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور بہت سے لوگوں نے بت پرستی کا مذہب اختیار کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تن تنہا اس بت پرستی کے خلاف اور صرف کے خلاف توحید کا پیغام دینے کے لیے ببوس فرمایا ان کی مشکلات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خود ان کا باپ آزر بہت بڑا بت تراش تھا اور بت بنایا کرتا تھا اور بتوں کی پرستی کی دعوت بھی دیا کرتا تھا جب انسان کا باپ ہی اس کا مخالف ہو گھر کے اندر اور مخالف ہی نہیں بڑا دشمن جس کی کچھ تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہے تو اس شخص کی مشکلات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ریست والسلام کو اس آزمائش سے بھی توچار کیا کہ نمرود نے ان کو ان کی توحید کے پیغام کے جواب میں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا ان کو آگ میں باقاعدہ ڈالا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ صدلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا سلامتی کا ذریعہ بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلطلام اس سے آفیت کے ساتھ باہر آ گئے لیکن اپنی طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش سے اپنے آپ کو ہچکچانے سے بھی باز رکھا اور بلا تمل آگ میں کود گئے اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو وطن چھوڑ کر ملک کے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا وہاں چلے گئے ابھی کچھ عرصے وہاں ٹھہرے تھے کہ حکم کہ اپنے اپنی بیوی حضرت حاجرا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ صد السلام کو لے کر شام سے مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں جہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی جہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا کوئی سبزہ بھی نہیں تھا وہاں لے جایا گیا اور وہاں جا کر اللہ تعالی کا حکم کہ ان کو اس بے آب و گیاہ صحرا میں تنہا چھوڑ دو اور خود واپس چلے آؤ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ صد السلام اسی حالت میں اس بے آب و گیاہ صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے آئے اللہ تبارک ان کی پرورش کا اور ان کے رزق کا انتظام فرمایا زمزم کا کنواں جاری ہوا پھر اس کے بعد تو جب حضرت ہاجرہ کے گود میں بچہ پرورش پاتا رہا اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے جس کی تفصیل انشاءاللہ شاء اللہ سرح صافات میں آئے گی تو یہ ساری آزمائشیں تھیں اور سارے امتحانات تھے جو تربیت کے لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے تھے اور انہیں سب کا ذکر اجمالی طور پر اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ وہ عزب طلع ابراہیم رب کلیمات جبکہ ابراہیم کی اللہ نے ان کے پروردکار نے آزمائش کی تھی کچھ باتوں سے اس باتوں میں یہ ساری باتیں آ گئی جن کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کیا پھر اس کا انجام مختصر لفظوں میں یہ بیان فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام سلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر کے دکھایا یعنی جو جو کام ان کے سبور کیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا. جو قربانی ان سے مانگی گئی تھی وہ پورے طور پر انہوں نے دی جس آزمائش میں ان کو ڈالا گیا تھا اس آزمائش پر پورے اترے یہ ایک لفظ میں اللہ تبارک و نے ان کے عظیم مقام کا اظہار فرما دیا کہ ہم نے ان کو مبتلا طرح سے آزمائشوں میں مبتلا کیا لیکن ان سب میں وہ پورے اترے انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا جب یہ پورا کر دیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام کے طور پر یہ فرمایا کہ انی انائق علی اماما یعنی یہ فرمایا کہ میں تو میں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں امام کے معنی عربی زبان میں پیشوا کے آتے ہیں یعنی وہ شخص کے جو سب کا سردار ہو اور سب لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہو کہ اس کے احکام کی تعمیل کریں اس کو امام کہتے ہیں چنانچہ امام کا ایک محدود مفہوم تو یہ ہے جیسا کہ مسجدوں میں ہوتا ہے کہ جب نماز جماعت ادا کی جاتی ہے تو جو شخص نماز پڑھاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے اس لیے کہ سارے مقتدی اسی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ بھی امام کر رہا ہوتا ہے مقتدی بھی وہی کام انجام دیتے ہیں وہ کھڑا ہوتا ہے تو مقتدی بھی کھڑے ہوتے ہے وہ رکو میں جاتا ہے تو مقتدی بھی رکو میں جاتے ہیں وہ سجدے میں جاتا ہے تو مقتدی بھی سجدے میں جاتے ہیں اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے اور امام کا لفظ شریعت میں اور فقہ میں کسی اسلامی ریاست کے امیر کے بولا جاتا ہے کہ وہ سربڑہ ہے کسی ملک کا یا کسی اسلامی ریاست کا تو اس کو بھی امام کہا جاتا ہے اور تیسرا مانا اس کا یہ ہے کہ جو دوسروں کی رہنمائی کرے اور دوسروں کو دین کی باتیں سکھائے اور دین کی باتوں کی تعلیم دے اس کو امام کہتے ہیں جیسے کہ ہم بہت سے اپنے بزرگوں کا جب نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ امام کا ربض لگاتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ جو ہم امام کا لفظ لگا رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز کے امام ہیں یا اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی حکومت کے سربراہ سے بلکہ اس بنا پر کہ انہوں نے جو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں وہ ہمارے لیے مثال راہ ہیں اور ہم ان کی روحانی ان کے شاگرد ہیں اس واسطے ان کو امام کہا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم عیصد السلام کے لیے جو اللہ تبارک نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں یعنی تمام انسان تمہیں اپنا سردار اپنا رہنما اپنا قائد تسلیم کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم عصد السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں اپنا پیشوا قرار دیتے ہیں نسرانی اور عیسائی بھی مانتے ہیں وہ بھی ان کو اپنا پیشوا قرار دیتے ہیں اور امت محمدیہ اللہ طاحب السلاطلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا قرار دیتی ہے تو یہاں اللہ تبارک وطالیہ نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں اس سے جو کافر گروہ تھے جن کا ذکر پچھلی آیتوں کے اندر آیا ہے یعنی یہودی نصرانی اور مشرقین مکہ یا مشرقین عرب ان سب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ صد السلام کو ہم نے یہ منصب عطا کیا تھا کہ وہ روحانی طور پر اور ایمان کے لحاظ سے سب کے پیشوا ہوں گے چنانچہ تم سب لوگ بھی ان کو مانتے ہو لہذا اب تمہارے باہمی اختلافات کو طے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ صدلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں کے بعد تمہارے لیے امام اور پیشوا بنایا ان کا مسلق کیا تھا ان کا دین کیسا تھا وہ کشباغ کی دعوت دیتے تھے اس کی طرف رجوع کرو تو اس سے تمہارے باہر اختلافات خود ختم ہو جائیں گے اگر ان کی صحیح مذہب اور ان کے صحیح دین اور ان کے صحیح تعلیمات کو تم سمجھ لو تو اس لیے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم السلام کی پیشوائی کا اور پوری انسانیت کے لئے پیشوائی کا ذکر فرمایا ساتھ ہی ذہن میں کسی کے یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا اور بہت سے یہودی اور نصرانی اور بتپرست لوگ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی حضرت ابراہیم عصرام کے بعد جو لوگ آئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے سمجھتے تھے اور ان کے دین کو اپنا دین قرار دیتے تھے لیکن ان کی باتیں تو ہم سے ملتی جلتی تھیں یعنی جیسے یہودی بھی کہتے تھے کہ یہودیوں میں بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تو تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب اور ان کی تعلیمات کی تشریح اس طرح کرتے تھے کہ جس میں بت پرستی بھی داخل ہو جاتی اور جس میں بال اوقات اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دینے کی بات میں داخل ہو جاتی تھی اور اسی طرح مسلم کی مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تو تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنا کر کابے کے اندر رکھی ہوئی تھیں اور اس کی پوجا کرتے تھے تو یہ سب لوگ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے پیرو کار تھے تو پھر کیوں نہ ہم ان, ان کی ذریت اور ان کی اولاد کی پیروی کریں جنہوں نے یہ طریقے اختیار کیے تھے تو اللہ تبارک نے فوراً اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے حضرت ابراہیم السلام کو یہ کہا کہ میں تمہیں ساری انسانیت کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں یا بنا رہا ہوں تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کالا و من ضروری تھی یعنی پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اور میری اولاد میں سے یعنی آپ نے مجھے تو امام بنایا لیکن کیا میری اولاد میں سے جو لوگ آئیں گے وہ بھی انسانیت کی رہنمائی کریں گے اور وہ بھی اسی طرح امام بنیں گے جیسے کہ آپ نے مجھے بنایا ہے تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا لا الظَّالِمِينَ کہ میرا یہ ظالموں احض کو شامل نہیں ہے یعنی محض اس بنا پر کہ کچھ لوگ تمہاری ضروریت میں سے ہیں یا تمہاری اولاد میں سے ہیں یا تمہارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں محض اس بنا پر ان کو امامت کا منصب نہیں دیا جائے گا ان میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے ظالم ہونے کے معنی یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کریں یا بندوں کے حقوق ادا نہ کریں ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی اختلفی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اختلفی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اسی لیے قرآن کریم فرمایا کہ اندشرک اللہ ظلم و ناظم کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو جو لوگ مسلم ہو جائیں گے یا کسی اور طرح ظالم ہوں گے ان کو یہ امامت کا منصب نہیں دیا جا سکتا اور اس امامت کے منصب کے وہ اہل بھی نہیں ہوں گے لہذا اگر پیروی کرنی ہے تو براہ راست ابراہیم علد السلام کی پیروی کرنی ہوگی ان کی اولاد میں جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کی اولاد میں جن لوگوں نے ابراہیم علی صدلام کا اصل مذہب چھوڑ دیا تو ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے یہ تو اس آیت کا سیاق و سباق کے پس منظر میں اس کا مطلب ہے لیکن قرآن کریم کی ایک معجزانہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب کسی سیاق و سباق میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی میں کچھ اصول اشارے کے طور پر لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے کہ اس سے وہ خود اس کا مطلب نکال سکیں اور احکام مستمبد کر سکیں چنانچہ اسی آیت سے یہ بات نکالی گئی ہے جو کسی بھی اسلامی ریاست کی دستور کی سب سے اہم کہہ کہلانی چاہیے وہ یہ کہ امامت کا جو منصب ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیا جا سکتا جو ظالب ہو اب ظالم ہونے کے اندر سب سے بڑا ظلم جیسا میں نے عرض کیا یہ ہے کہ مشرک ہو اور اگر مشرک نہ ہو تو کم از کم اگر فرض کرو کہ وہ حقوق العباد پامال کرتا ہے یا دوسرے حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کو امام بنایا جائے اور امام تینوں معنی میں یعنی نہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو نماز میں امام بنایا جائے نہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو کسی ریاست کا سربراہ بنایا جائے نہ وہ اس لائق ہے کہ وہ روحانی پیشوا کہلائے یا لوگوں کی دینی رہنمائی کرے تو اس نے یہ بات بتا دی کہ جب کوئی شخص یا تو مشرک ہو یا بدعمل ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو تو ایسے شخص کو اپنے اختیار سے نہ امام بنانا چاہیے نماز میں نہ اس کو اپنے اختیار سے کسی مملکت کا سرورہ بنانا چاہیے اور نہ اس کو اپنا دینی پاش پیشوا اور روحانی پیشوا سمجھنا چاہیے چاہے وہ کتنے ہی بڑے مقدس انسان کی اولاد ہو اس واسطے کہ باپ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور اولاد کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اگر ایک باپ بہت مقدس ہے لیکن اولاد اس کی ناخلف ہے تو اس ناخلف اولاد کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جو اللہ تعالی نے باپ کو عطا فرمایا تھا یہ ایک اہم نقطہ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اہمیت اسلام میں کسی شخص کے نصب کی نہیں ہے کہ فلاں نصب سے تعلق رکھتا ہے فلاں کا بیٹا ہے بلکہ اصل اہمیت اس کے اپنے عقیدے اور اس کے اپنے عمل اور اس کے کردار کی ہے وہ اگر اچھا ہے تو بے شک اس کو کوئی مناسب منصب دیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ اس معاملے میں کوتا ہے تو پھر اس کو ان میں سے کوئی منصب دینے کی کا کوئی جواز نہیں ہے